بسم اللہ رحمان الرحمۃ اللہ مر محمد محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی ترام شامین خارن گرام برادر ہیں بارش اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو پندرہ ابلی تیئیس ہے تین سو پندرہ مجموعی درس ہے شروع شبھی تک اور تیئیس جو ہے دعی صبیہ کا درس نمبر تیئیسواں درس ہے اور اس میں ہمارا دوسرا پیراگراف کا جو دعا تیسرا پیراگراف دوسرا پیراگراف چل ہے دوسرا اللہ اور اس میں تین دعائیں اس میں تیسری دعا یہ ہے آج کے درس میں دوسرا الله عملِ سلوکہ شیمان با شروقلوی و, و سلوکہ ولا شرک ولا اور پھر ابھی رحمتا انال وال یہ دوسری پیراگراف کا جو ہے دعا صفیہ کا کا آخری حصہ ہے اوا سلوکرحمتا انال وبیہ شرف الکرامت فنیا والا اس مختصر دعا کہ آپ لوگوں کو صلاح توجہ دے دوں گا اس میں جو ہے اوا اس کا ترجمہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چل چکا ہوں وا سلو کا یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ اس میں کاضمیر مخاطب اللہ ہے لہٰذا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تج سے مانتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے طلب گار ہوں یہ معنی وا سالو کا ہاں جی اور رحمت کا معنی آپ کو رحمت کے معنی پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں رحمت کا, رحمت کا معنی شفقت مہربانی لطف و کرم ہاں اور احسان, جن احسان جن یہ سارے معنی ہیں نرم دلی یہ سارے معنی ہیں تو یہاں سے اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت کا طلب کریں اللہ میں تجھ سے سوال رحمتن ایک رحمت کا رحمت شفقت مہربانی نرم دلی احسان ترست کھانا یہ اب القام و میں الغدمی سارے مانا کیا ہاں تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسی رحمت یعنی ایسی شفقت کا مہربانی کا احسان کا ہاں جی اور لطف و کرم کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری نگاہ رحمت مش پر ہو ایک ایسی نگاہ رحمت مش پر ہو ایک ایسی شفقت اور لطف و کرم مش پر ہو اللہ میں تو اس سے سوال کر ایسے رحمت کے انالو و بھیہ انالو سوائے واج مت کرم لے مظاہرے والوں کا ہے نا لے نالہ یا نالو نیلنس ہے پانا اس کا معنی ہے پانا حاصل کرنا ہاں اس کا لیکن اب انالو آ گیا تو میں حاصل کر سکوں انال بھی تاکہ میں حاصل کر سکوں میں پا سکوں بہا بھی یہ باغ حرف جلتے ہیں اس کے توسط سے اس کے وسیلے سے اس کے برکت سے اس رحمت کے تو مسئلے سے تاکہ میں پہنچ پہنچ سکوں ہاں جی تاکہ میں پاس سکوں تاکہ میں حاصل کر سکوں یہ سارے معنی ہے ہاں جی ہاں جو ہے اصل بہا حا کے حاصل مجموعہ مسلم رحمتن کی طرف پلٹتے یہ بے یعنی اس رحمت کی برکت سے تاکہ اس رحمت کی برکت سے بیہاد حاضر سے توجہ سے پا سکوں حاصل کر سکوں یعنی اے اللہ میں تو سے, سے رحمت کے سوال کرتا ہوں تو اس سے تیری ایک شفقت مہربانی لطف و کرم کا میں سوال کرتا ہوں تاکہ اس رحمت لطف کرم اس شفقت کے نظیر میں میں پا سکوں انالبیہ اس کی برکت سے میں حاصل کر سکوں میں پا سکوں کیا چیز شرف الکرامت دنیا والا آخرہ ہاں جی شرح القرامت اس میں شرف جو ہے مظر ہے ازفیل شروفہ یشروح و شراف و اس کے معنی باعزت ہونا بلند ہونا ہاں جی یہ معنی میں ہے دین اور دنیا میں بلندگی حاصل کرنا شارخ کا المجد عربی غاب میں لکھا ہے اے ہاں جی شرافات کے معنیٰ اے پھر دنیا والن دنیاوی لحاظ سے یا عقوی لحاظ سے کسی بھی مقام منزلت کے لحاظ سے کوئی بلند مقام حاصل کرنا بلند مرتبہ حاصل کرنا شعرو ہوگوانا باعزت ہونا بلند ہونا یہ تو شرح یا شروخ سے یعنی شروف یا شروف سے ہو تو یہ لحاظ شریفہ یا شراف بھی پڑھائے شرحاً اس کے معنی بلند ہونا قریب ہونا یہ دو معنی کیا ہے تو شرفا تشریفن کے معنی عزت بخشنا حیثیت بلند کرنا یہ ساری معنی جو ہیں کتاب القاموس الجدید لغات میں بتایا تو شرف کے با عزت ہونا بلند ہونا بلند ہاں جی مرتبہ ہونا با عزت باش اور ہو تو عزت بخشنا حیثیت بلند کرنا یہ سارے معنیٰ الکارآمت کے معنی کرم یا کروم کرامتن یہ منظر ہے کرامت اس کے معنی بیش بہا یعنی بہت زیادہ قیمتی بیش بہار ہونا نمبر دو صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا کرامت کے معنی فیاض و سخی ہونا فراغ دل و بے تعصب ہونا یہ سارے معنی کیا اور کرم جو ہے سخاوت فیاضی کشادہ دلی مہربانی یہ سارے معنی کیا پھر دنی دنیا والا حد یعنی دنیا و حرد میں تو اب اس کے معنی کیا بنے گا اس پوری دعا کا اور سلق کا رحمتن انالوبہ شارف الک رحمت فنیا تو اس کے معنی پھر یہ بنے گا اے اللہ پروردگار میں تجھ سے ایسی رحمت کا درخواست گزار ہوں یعنی علام کا رحمتاً ایک, رحمت ایک ایسی رحمت کا درخواست گزار ہوں ایک ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں طلب کرتا ہوں جس کے ذریعے یعنی اور وسیلے سے برکت سے میں دنیا ہر دونوں میں ہاں جی شرف الکرامتیں دونوں میں جو عزت و شرف کا بلند مرتبہ پا سکوں شرف کرامت یعنی عزت اور شرف کا بلند مرتبہ پاس یعنی عزت کے بھی بلند مقام پہ پہنچ سکوں شرافت کے بھی بلند مرتبہ پہ پہنچوں ہاں جی ہر یہاں سے جو ہے بلند اعلیٰ مرتبہ پاس ہوں شرافت اور, اور شرف کا عزت و شرف کا بلند مرتبہ پاس ہوں شرف الکرامت یعنی شرح الکرامت یعنی عزت و شرح کا بلند مرتبہ پا سکوں اعلیٰ مرتبہ پا سکوں یہ معنی جو ہے اس مختصر دعا کا ہے تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے یعنی کہ اللہ علامہ من اسلو کا رحمت میں تو صرف ایسی رحمت کا ایسی شفقت و مہربانی اور نگاہ کرم کا سوال کرتا ہوں کہ اناولب اس رحمت کے برکت سے میں پہنچوں میں پہنچ سکوں میں, پہنچ سکوں. میں پا سکوں میں حاصل کر سکوں شرف الکرامتی یعنی عزت و شرف کی بلند مرتبہ پہ چونکہ شرف کا معنی بلند ہونا مانا کیا عزت معنی کیا تو شرف کا معنی بلند کرامت کے معنی کیا ہے علی ضرغ ہونا فیاض سخی ہونا دل ہونا اور یہ سر فیاضی کشادہ دلِ مہربانی سخاوت یہ سارے معنی کیا تو گیا کہ اے اللہ صحاوت ہاں جی عزت شرافت ان سب کی سب سے بلند مقام و منزلت کو میں اس رحمت کے برکت سے پا سکوں تو گیا کہ یہ شراف ال اخلاقیات سے غلب ہے یعنی اے اللہ میں تو اس رحمت کی وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے اخلاق کریمہ کی جو ہے بلند مقامات اور بلند مراتب تک مجھے پہنچا دیں اور تاکہ رحمت کے برکت سے میں پہنچ سکوں دنیا میں بھی میں دنیا میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں ایک شرف زندگی گزاروں ہاں جی ایک ہے انتہائی صحاوت مندانہ فیاضانہ کشادہ دلی کے ساتھ ہاں جی فراغ دلی کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں اور کل خیمت میں بھی جو ہے میں بلند مقام مرتبہ حاصل کر سکوں تو یہ بہت ہی خوبصورت جو انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ انسان ایسا مقام معذرت کر پیدا کرے وہ دعا کے اندر موجود ہے تو آجاء نگرامی جو ہمیں اس حقیقت کا بخوبی علم ہونا ضروری ہے کہ میں آخر جو نوٹ لکھ رہا ہوں کہ ایمان و طغا اور عمل صالح کے نجے میں جو عزت و شرف انسان کو ملتی ہے وہی حقیقی عزت و شرف ہے ٹھیک ہے ورنہ دنیوی اقدار و مال کے ذریعے سے جو عزت و مقام پاتے ہیں وہ اسی دنیا تک محدود محدود ہے اللہ کی نظر میں اس و شرف کی کوئی اہمیتیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے دنیا میں دی ہوئی عظیم نعمتوں سے آپ اس سے وعدہ کر کے آپ کو جسمانی طور پر طاقتور بنائیں اس طاقت سے اس سے وعدہ کریں اللہ کے راستے میں اس طاقت کو صرف کریں مال و دولت دیا تو اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں صرف کریں غریب غربہ یتیم مساکین دین والدین خوش عقارب زوی الحقوق محتاجان یتیم خوراک خیراتی جگہوں پہ صرف کریں ہاں جی اور جو طاقت دیا ہے اس بھی نئے کاموں میں صرف کریں اور اچھا عہدہ دیا ہے اس کو بھی اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اس سے نئے کمائیں تو پھر یہ دنیا بھی آپ کے لیے جو ہے بہت ہی باماث بنے گا دنیا مذرا الحرت جو فرمائے دنیا حرکی کھیتی ہے وہ یہ کہ آپ نے سچ مچ دنیا کو کھیتی بنایا پھر تو آپ کے دنیا میں بھی جو عزت مل رہی آپ کے نئے کاموں کی برکت سے وہ پھر حقیقی عزت ہوگا ہاں کیونکہ آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند کریں آپ کی حسنِلات کی وجہ سے لوگ آپ کو مقام و مرتبہ دے رہے ہیں آپ کے ایمان و طغا کی وجہ سے لوگ آپ کو مقام و منزلہ زیادہ دے رہا ہے عزت کریں تو یہ حقیقی عزت ہے اور آخرت میں بھی جو ہے یہی حقیقی عزت جو ایمان و تغا کی بنیاد پر آپ کو ملی ہے وہی آپ کو کام آئے گا وہی آپ کا دس رس ہوگا اسی سے آپ جو ہے اللہ کے حضور میں ہاں جی اعلیٰ مقام حاصل کریں گے اور جنت الف جیسا جنت النعیم جیسا عظیم اخروی ثوابات جو ہیں آپ حاصل کر سکیں گے تو اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا سوال کیا چونگی رحمت الہی لطف و کرم الہی شفقت الہی اللہ بندے کے شامل حال جب تک نہیں ہوگا بندہ کسی بھی نہ دنیا میں کوئی مقام و منزلت پا سکتے ہیں نہ اخراط میں پا سکتے ہیں ہاں جی اس لیے قرآن باغ میں اور گھا کو پہلے بھی بتا دیا اللہ خود فرماتے ہیں جو ہے ولب لفظ اللّہ علیہ کو مرحمت اے بندان خدا اگر اللہ کی فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو لکنتم من الخاسرین تو ضرور تم سب خسارے میں پڑ جاتے ضرور تم سب گھاٹے میں پڑنے والوں میں سے ہو جاتے دوسری عالم فرماتے ہیں الفضل اللّہ علیہ کو مرحمت ہو اللہ طبہ تم شیطان اللہ کلّہ اگر اللہ کی فضل الرحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں ہاں یہ شرح اقبال ول اللہ علیہ و رحمۃ ون اللہ طبعرحیم اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم توبے کی توفیق ہی حاصل نہ کرتا اور جب اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبور کرنے والا اور مہربان ہے ایک بار میں رحمۃ سورہ نور میں اولا اولا فضل اللہ اللّف فضل العلم و رحمت اللّمى محافظ عضاب العليم اور اللہ کی فضل الرحمت تمہارا شامل نہ ہو تو تمہارے دن گناہوں کا تم مرتكف ہوتے ہو دنیا میں اس کی وجہ سے تمہیں دنیا ہی کے اندر عذاب علیم پہنچتا اور تمہارى زندگی اجیرن بن کے رہتا اللہ ماخرت دیتے ہیں اللہ فرصت دیتے ہیں ہيں محلت اپن کرم سے سب سے زیادہ جو ہے دقى گاہيا جس موضوع رحمت اللہ انسان كتنا محتاش ہے نور میں ہی آتے فرماتے ولی اللہ فضل اللہ علیہ و رحمۃ اللہ کی فضل اور رحمت یعنی اس کے احسان الطف کرم اور شفقت اور اس کی مہربانی بند ممن اگر تمہاری شامل حال نہ ہو تو مع ذکا کم من کمن عادن بتو ہرگز تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکیں گے والر اللہ عزک کی معیشہ ہو لیکن اللہ جس کو چاہے پاک دیتا ہے وہ سمع اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تو عظین غلامی رحمت الہی کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب جنت میں جا سکتے ہیں نہ قبر کے اس کی مشکلات حل ہوں گے نہ آخرت کے اس کی مشکلات حل ہوں گے وہی رحمت ہے وہی نگاہ شفقت ہے وہ لطف کرم الہی ہے جو انسان کی گناہوں کو اباہ دیتے ہیں جو انسان کو دنیا میں پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں مشکل میں تو اس سے نجال دیتے ہیں پریشانی میں تو اس سے نکال لیتے ہیں مریض مزہ ہے تو شفا دیتے, دیتے ہیں اگر اس کے وقت اجل مسلم موت اگر نہیں آیا ہو تو ہر کی پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں ہر کی کامیابیوں سے اس کو سرفراز کرتے ہیں یہ سب اللہ کی وہ رحمت رحمانی ہے ہاں جو کی انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت رحیمی بھی ہے اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یہ دونوں کا مادہ بھی رحمت سے لہذا جو ہے یہ دعا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کا رحمت ہے میں تجھ سے ایسے رحمت کا سوال کرتا ہوں ایسی لطف و کرم اور شفقت و مہربانی اور احسان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کی بدولت سے برکت سے واشلے سے میں پا سکوں میں شرف الکرحمت ہے دنیا والا ہاں عزت و شرف اور مقام اور اعلیٰ عزت و شرف کے اور کے جو ہیں اور سخاوت و نانی فیاضی کے جو ہیں خوشادہ دہلی کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو سکوں اعلیٰ مراتب پہ اون سکوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے ان مقدس دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں ان کے معنی وفہوم سمجھ کے اس سے بھی بہتر انداز میں تحقیق انداز میں اور خلوص انداز میں دعاؤں کو پڑھنے کی تحفے دے دیں البتہ ہم کو پہلے ہی بتا چکا ہوں دعا حقیقت میں پڑھنے کی کیفیت میں نہیں پڑھنا چاہیے صرف بد میں ایک دعا ایک پڑھ لیا دعا معنی مع سمجھ کر کہ مانگنے کی کیفیت میں پڑھنا چاہیے ہاں جی مانگنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے صرف پڑھنا الگ ہوتی ہے ہاں جی دعا کے معنیٰ ہی جو ہے دعا ہی مانگنے کی کیفیت میں نہ پڑھیں انسان خود کو دعا کے حقیقت کا محتاج نہ سمجھیں انسان خود کو دعا کی اہمیت کا اس کو, اس کو سمجھ میں نہ آ جائے اس وقت تا وہ خلوص سے دعا نہیں کر پاتے ہیں صرف اللہ اللہ کا زبانی تک محدود رہتے ہیں یہ وہ دعا نہیں ہے جو لاک اللہ زبانی صاحب کا کوئی مشکل حل کریں ان دعاؤں کے معنی مخوم کو سمجھ کریں پوری خلوص کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ تعالی سے یہی دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال کریں اور اُس رحمت کے برکت شام دنیا اور احتجاط دونوں میں بل مقام پا سکیں عزت و شرف کے اعلیٰ منازل پا سکیں اور ماتو ہے الاب